إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحدي الله فلا مزل له ومن يزلله فلا هادية له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 وَقُولُوا كَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِهِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا اللهم سلِّ على محمد وعلى آل محمد كما سلِّت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 اشر محرم ابھی تازہ تازہ گزرا ہے سال کا یہ آغاز ہے لیکن اس وقت امت مسلمہ ایک انتہائی تکلیف مصیبت اور غم سے دوچار ہوتی ہے اس سال کا یہ آغاز حرمت والے مہینے کے ابتدائی دس دن شرکیات کفریات بدعات خرافات رسومات کی نظر ہو جاتے ہیں اس سے بدترین سال کا آغاز کوئی نہیں ہو سکتا حالانکہ سال کا آغاز واقعہ ہجرت سے ہوتا ہے اس لیے اس کو ہجری سال کہتے ہیں وہ ہجرت جو صحابہ کرام رضان اللہ علیہ مجمعین کی دینی ہمیت دینی غیرت دین کے لیے مر مٹنے سے تعبیر ہے وہ ہجرت جس سے ایک اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی گئی اور دین کی دعوت خوب پھیلی جس کے نتیجے میں کے خلاف جہادی مار کے برپا ہوئے اور دعوت و تبلیغ کا ایک نئے سرے سے آغاز ہوا اور پھر دعوت و جہاد کے ان سلسلوں سے جزیرت العرب پر اسلام غالب آیا انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خوب اور خوب ان دس دنوں میں متعون کیا جاتا ہے جس ہجرت کے نتیجے میں دین کی دعوت پھیلی دین عام ہوا دین غالب آیا اور ایک صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ مہاراج وجود میں آیا اسلامی تعلیمات نافذ ہوئی ان پر عمل ہوا ان دس دنوں میں بالخصوص اسلام کے اس خوبصورت چہرے کو مسخ کر دیا جاتا ہے اسلام کی تعلیمات کو بگاڑ دیا جاتا ہے اسلام کو تبدیل کر کے رکھ دیا جاتا ہے پہلے باتیں صرف معتمد ذرائع سے سننے تک محدود تھی روافذ کی بعض کتب کی دستیابی کی صورت میں مطالعے سے معلوم ہوتی تھی یا بعض آڈیو کیسٹ کے ذریعے ان کی بکواسات خرافات کچھ نہ کچھ سننے کو مل جاتی تھی لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے اب تو یہ ساری کفریات شرکیات خرافات رسومات بکواسات وداعت ہر ہر آدمی دیکھ رہا ہے جان رہا ہے سن رہا ہے اس کے مشاہدے میں سچی بات تو یہ ہے کہ آئے سال دین کے خلاف اس سازش اور دین کے بگاڑ کی اس سازش کو دیکھ کر دل بڑا ہی غمگین ہوتا ہے اب سردہ ہوتا ہے آج بھی دل بڑا دکھی ہے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے بات شروع کروں ان روافذ کے کس کس شرک کفر بدت شس خجور زلالت کا تذکرہ کروں کس پہلو کو اجاگر کروں انہیں سمجھاؤں کہ تم کس راہ پہ چل پڑے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عال رسول کا نام لیتے ہو محمد اور آل رسول کے دین کو تم نے بگاڑ کے رکھ دیے اپنی قوم کو سمجھاؤں سنی حضرات اہل حدیث حضرات کو نام نہاد سنیوں کو وہ نام نہاد سنی جو سنی کہلانے کے باوجود اس وقت ان دس دنوں میں اپنی بدعات اور خرافات اور صحابہ پر تبرہ کے ذریعے ان روافظ کے ہم نوا نظر آتے ہیں یا پھر ان مسلمانوں کو جو بچارے ان دس دنوں میں خوب اور پورا سال بالعموم یہ شرک یہ کفر یہ بدعات دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور محبت آل رسول اور غمیں اہل بیت کے نام پر گمراہ ہوتے ہیں بدکتے ہیں بھٹکتے ہیں اور ان روافذ کے بارے میں نرم گوشا رکھتے ہیں کہ یہ محبان عال رسول ہیں محبان اہل بیت ہیں ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ان کو یہ تمغہ دیتے ہیں یا پھر حکومت پر رونا رو ایک اسلام پر نام لیوا مملکت اپنے آپ کو مسلمان حکمران کہلانے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل ہونے والی یہ مملکت اس میں کھل عام صحابہ پر تبرہ ہو رہا ہے کھلے عام شرک ہو رہا ہے اور کھل عام دین کو بگاڑا جا رہا ہے دین کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور حکومتی پوری سرپرستی ان کو حاصل کچھ سمجھ نہیں آ رہا واقعہ کربلا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی المناک شہادت یہ برحق ہے ان سے قبل علی رضی اللہ انہوں کی شہادت بھی برحق ان سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی انتہائی دردناک غمناک شہادت بھی برحق ان سے پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی برحق ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دکھ اور غم بھی برحق ان سے پہلے ستر قرا کی انتہائی دردناک شہادت عہد میں ستر عظیم و شان صحابہ کی شہادت بھی برحق ان سے پہلے امیر حمزہ جنہیں اللہ کے رسول نے سید الشہداء کہا ان کی شہادت بھی برحق ہے ان شہادتوں کا انکار نہیں شہادتوں کا جب بھی ذکر ہوتا ہے دل دکھ سے غم سے افسوس سے بھر جاتا ہے لیکن شہادت حسین کے نام پر جو کفر شرک بدات رسومات کا رواج گرم ہے المان الحفیظ اور شہادت حسین کے نام پر جو غلب میزی اور جو پروپیگنڈا صحابہ کے خلاف کیا جاتا ہے العمان الحفیظ اور شہادت حسین واقعہ کربلا کی آڑ میں روافظ کھل کے اپنی کفریات اور شرکیات اور زلالتوں کو بیان کرتے ہیں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں ویسے حکومت کہنے کو کہتی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر پابندی کا قانون لاگو ہے میں پوچھتا ہوں محرم کن دنوں میں سبیلوں کی آڑ میں جو کان پھاڑنے والی آوازیں بلند ہوتی ہیں ڈگ کے ذریعے بلند و بالا آوازیں وہاں مرسیئے نواخانی اور ان اشعار میں ان ڈہروں میں جو کفر اور شرکیات اور صحاب رسول پر تبرہ ہے اس کا کہاں سے جواز ہے یہ حکومتوں کی کھلی منافقتیں ادھر کہتے ہیں امن و امان کا مسئلہ ہے اور ادھر کھلے عام ان شرکیات اور کفریات کی اجازت ہے اور ایک گروہ کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے اور وہ روڈوں اور چراہوں پر عام مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں یہ پھر کہاں سے ہو گیا مسئلہ امن و امان کا یہ تو امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے کی سازش ہے روافظ کی طرف سے اور کھلی چھٹی حکومت کی طرف سے بہت افسوسناک یہ صورت عالم شہادت ہے حسین برحق ہے لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا غلط ہے باطل ہے جھوٹ ہے سری یہ کوئی اسلام اور کفر کا مارکا تھا یہ باہم ایک سیاسی چپکلش تھی جو پہلے علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ میں تھی اور ان کے بعد ان دونوں کے بیٹوں میں آگئی حسین رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو یزید سے زیادہ خلافت اور بادشاہت کا حق دار سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے یہ معاملہ امت مسلمہ پر چھوڑ دیا جائے وہ جسے چاہے حاکم بنائے معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کرنا درست نہیں اتنی سی بات پھر کوفیوں نے جہاں روافظ کی بھر مار تھی علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جن ظالموں نے پہلے عبداللہ بن صبح یہودی کی کارستانی اور سادشوں کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فساد برپا کیا ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے اکربا پروری کے نوز باللہ ان کے جتنے ام مال تھے ان میں صرف دو یا تین ہوں گے جو ان کے رشتہ دار تھے یا پھر مال غنیمت میں اسراف اور فضول خرچی کا الزام لگایا اور یوں گری گلی کریا کریا شہر شہر ایک فساد پر پا کیا عبداللہ بن سبا نے جو یہودی تھا اور ان کی ہم نوائی کی ایرانی منافقوں نے جنہوں نے اسلام کلی اوڑا ہوا تھا اور مختلف علاقوں میں چھپ گئے تھے ان کو موقع مل گیا انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی اس یہودی اور ایرانی سازش سے لوگوں کو خراب کیا گیا اشتہار دلایا گیا خراب کیا گیا فساد برپا کیا گیا لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں انہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ رسول ہونا نظر نہیں آیا کہ اللہ کے رسول نے خلیفہ راشد کہا تھا اور اس خلیفہ راشد میں چار صحابہ آتے ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی وسنت الخلف راشدین فرمایا تھا تیس سال خلافت کے ہیں کہ میرے خلیفہ ہوں گے یہ نظر نہیں آیا امت کے تیسرے نمبر پر افضل ترین انسان تھے وہ نظر نہیں آیا سب سے زیادہ جنت کی بشارتیں ان کو ملی یہ نظر نہیں آیا رسول اللہ کے دوہرے داماد تھے یہ نظر نہیں آیا اسلام کے لیے ان کی مالی قربانیاں جو سب سے بڑھ کر تھیں یہ نظر نہیں آیا ان یہود اور ایرانیوں کے شوشے نظر آ گئے ان کا فساد نظر آ گیا جس کی ان کو کوئی حقیقت معلوم نہیں تھی سچ کہا کسی نے عوام کل انعام عوام کی اثریت اکثریت اکثریت چوپاؤں کی طرح ہوتی ہے جس طرح وہ ہانک دو ہانک دیے جاتے عوام مسلمانوں کی اسی جہالت اور نہ اور فتنے اور فساد کی آواز پر لبیک کہنے کی وجہ سے ان یہودیوں اور ایرانیوں کو اپنی سازش کو کامیاب کرنے کا موقع ملا اور آخر کار عثمان رلی اللہ تعالی عنہ چالیس دن کے شدید ترین سخت ترین محاصرے کے بعد آخر کار شہید کر دیے گئے وہیں سے مسلمانوں میں فتن فساد کا آغاز ہوا یہی ظالم اور سارے فسادی پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں شامل ہو گئے پھر رسول کے بارے میں غلوب آمیزی صحابہ کے بارے میں جھوٹے الزامات اور اتحامات جب انہوں نے دیکھا کہ نالق مسلمان عثمان کے خلاف پروپیگنڈے کو انہوں نے قبول کر لیے رضی اللہ عنہ تو یہ آگے بڑھے پھر ابو عمر پر نوز باللہ علی سے خلاف اور چھیننے کا پروپیگنڈا کیا پھر عمر پر مزید آل رسول پر ظلم کا پروپیگنڈا کیا اور پھر اس طرح ان کو فاسق اور فاجر اور ظالم اور پھر ابو بکر صدیق پر باغ فدق غصب کرنے کا الزام لگایا اور یوں ایک شورش برپا کر دی اور یوں شیت کی عبداللہ بن سبا نے بنیاد رکھی بیج ڈالا اور ایرانیوں نے اس کو قبولیت بخشی اور عام مسلمان وہ آل رسول کی محبت میں غلف کا شکار ہو گئے اور پھر یوں چلتے چلتے بعد میں آکر یہ سارا غلو شرکیات کفریات شروع ہوئی تو انہی کوفہ کے رہنے والوں نے جن کو روافظ اور شیعہ کہہ سکتے ہیں جو فسادی تھے ان کو پھر فساد برپا کرنے کا موقع ملا حسن رضی اللہ تعالی انہوں کی صلح کی کوشش سے ان کی قربانی سے مسلمانوں میں اتحاد اتفاق اجتماعیت پیدا ہو گئی اور تقریباً بیس سال کا عرصہ امن و سلامتی کے ساتھ رہا علی رضی اللہ عنہ انہوں نے ابو بکر کی بیعت کی عمر کی بیعت کی عثمان کی بیعت کی حسن حسین نے ابو بکر کی بیعت کی عمر کی بیعت کی عثمان کی بیعت کی اختلاف ہوا علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ کے بیچ میں لیکن یہ اختلاف بھی کوئی اسلام اور کفر کا نہیں تھا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے ان لا یستیدان ایمان بال رسول وہ لانستی دو قتل نہ ہم اپنے آپ معاویہ اور اس کی فوج میں جو لوگ ہیں ان سے بڑھ کر مومن سمجھتے ہیں اللہ اور اس قول رسول پر ایمان لانے میں اور نہ ہی معاویہ اور اس کی فوج میں جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ہم سے زیادہ مومن سمجھتے ہیں اللہ رسول پر ایمان لانے میں بس ایک بات ہے جس میں اختلاف ہے اور وہ مسئلہ ہے قتل عثمان کا اور ہم قتل عثمان سے بری ہیں بس ان کا مطالبہ ہے کہ قاتلین عثمان سے فوراً انتقام لیا جائے اور ہم کہتے ہیں لیں گے لیکن اس میں وقت لگے گا بس یہ اختلاف کی وجہ ہے بلکہ محبت اور پیار اس اختلاف کے باوجود اس قدر تھی کہ لڑائی ہو گئی انہی انہی منافقین کی سازشوں سے انہی بلوایوں اور فتنہ انگیز لوگوں کی سازشوں سے سلو کی ساری کوششیں ناکام ہوتی رہیں سلو اپنی تکمیل کے قریب ہوتی پھر یہ لوگ فتنہ پھیلا دیتے پھر یہ لوگ رات کی تاریخی میں دوسرے فریق پہ حملہ کر دیتے سلو نہیں ہونے دی اور پھر جب جنگ روکی تو علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ ان کی فوج کے سپاہیوں کی جو ان کی فوج تک پہنچ گئے تھے لڑائی کرتے کرتے اور پھر وہ قتل ہو گئے اپنے فوجیوں اور ساتھیوں کے جنازے کے ساتھ ان کے بھی جنازے پڑھے اور جہاں اپنے ساتھیوں اور فوجیوں کو شہید دفن کیا وہیں ان کو بھی دفن کیا پھر سلح کی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلو کرائے گا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں حسن نے جن سے سلوک کی سلو حسن و معاویہ اس سلو کے نتیجے میں تقریباً بیس تقریباً دس سال تک حسن زندہ رہیں سلو پر قائم رہے اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے وظائف لیتے رہے مراعت لیتے رہے اور پر سکون زندگی گزاری اور مزید دس سال حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے وہ وظائف لیتے رہے مراحت لیتے رہے امن سکون کے ساتھ قائم رہے اس دوران یہ پر کیا جاتا ہے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں علی رضی اللہ پر تبرہ کیا جاتا تھا ممبروں پر کھلے عام نعوذ باللہ نوزہ پر لان تان ہوتی تھی اگر یہ تبرہ اور کھلے عام علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت پر لان تان ہوتی تھی تو پھر حسن کہاں تھے دس سال تک وہ بیت میں رہے حسین کہاں تھے بیس سال تک وہ بیت میں رہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس امن کو مستقبل میں قائم رکھنے کے لیے فتوحات کے سلسلے کو مستقبل میں قائم رکھنے کے لیے بہت فتوحات ہوئی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مراکش افریقہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک اسلامی فتوحات پہنچ گئیں تو ان فتوات کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو صحابہ اور دیگر جو محدثین تھے ان کے مشورے سے ولی احاد مقرر کیا جو لوگ اس وقت موجود تھے حالات کے پیش نظر سب نے اس ولی آدی کو قبول کیا اور یزید اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ جب تخت نشیں ہوا تو جو لوگ ان کی ولی آدی کو قبول کر چکے تھے وہ اس پہ قائم رہے لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح منصب خلافت کے سنبھالنے کو مناسب نہیں جانا اختلاف کیا وہ سب کا چپکلش بھی تھی یہ انداز بھی نیا تھا ادھر کوفیوں کو پتہ چلا ان فتنہ بازوں کو ان منافقوں کے ٹولے کو کہ ہماری سازشیں دب گئی تھیں حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سلح سے اور حسن اور حسین کی معاویہ سے بیت سے اب ہمیں موقع مل گیا ہے چنانے انہوں نے خطوط لکھے آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے آپ ہم سے جو مطالبہ کریں گے ہم پورا کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آل رسول سے محبت کرنے والے ہم علی سے محبت کرنے والے ہم آپ سے محبت کرنے والے اور پھر صحابہ ان کو روکتے رہے تابعین روکتے رہے کہ دیکھیں وہ فسادی لوگ ہیں بے وفاد لوگ ہیں انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کی حسن کے ساتھ بھی وفا نہیں کی اس لیے ہمیں فتنے کی بو آ رہی ہے لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس فتنے کو نہیں سمجھ سکے روکنے والوں میں کون تھے مدینہ میں ان کے بھائی محمد بن حنفیہ تھے علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن حسین اور ان کی والدہ الگ الگ تھی لیکن علی کا بیٹا تھا وہ بھی انہوں نے روکا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر جب مکہ میں آئے تو مکہ میں عبداللہ بن عباس جو بنو ہاشم خاندان سے تعلق رکھتے انہوں نے روکا عبداللہ بن جعفر جو چچا زاد تھے ان کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے انہوں نے ان کو روکا دیگر صاحبہ عبداللہ بن عمر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بڑے بڑے کبار تعبین جو مدینہ میں رہتے تھے انہوں نے روکا لیکن وہ نہیں رکے ان کی ایک سوچ تھی کہ اس معاملے کو حل کیا جائے کہ یہ خلافت کا طریقہ درست نہیں پھر ان کو وہاں سے دعوت آ رہی تھی یہ سوچ رہے تھے میں وہاں جا کے اپنا اگلا عمل تیار کروں گا میرے ساتھ کچھ افراد ہوں کچھ لوگ ہوں تاکہ میں ان کے بیچ میں رہ کے اپنا لاہ عمل تیار کروں پھر اس پورے عرصے میں کہیں انہوں نے کہا نہیں کہا آپ مجھے کیوں روک رہے ہو نعوذ باللہ اسلام کو خطرہ ہے اسلام ڈوب رہا ہے میں اسلام کو بچانے جا رہا ہوں کفر آ ہے میں کفر کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کسی موقع پہ نہیں کہا زندگی کے کسی مور پہ نہیں کہا اگر اسلام اور کفر کا یہ مارکا تھا تو صحابہ پیچھے قتل نہ رہتے محدثین پیچھے نہ رہتے وہ صحابہ جنہوں نے اور جن کے آبا نے اسلامی مملکت قائم کی تھی فتوحات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا تھا اسلام کو دنیا بھر میں غالب کیا تھا وہ اتنا جلدی اسلام کو ڈوبتا ہوا نہ دیکھ سکتے چنانچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چل پڑے پہلے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اور جو انہوں نے خطوط لکھے اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا راستے میں تھے طویل قصہ مختصر بتا رہا ہوں وہاں سے اطلاع آئی کہ کوفیوں نے بے وفائی کی مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا نئے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ حالات درست نہیں ہیں حالات تو بہت بگڑ گئے میں تو اس حد تک حالات کے بگاڑ کا نہیں سوچ رہا تھا زیادہ واپس چلنا چاہیے بہتر افراد کا یہ کافلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی خبر کے ساتھ حسین رضی اللہ ہوتا مسلم بن عقیل کا خط ملا کوفہ سے جو شہید ہو گئے تھے کہ یہ بے وفا ہیں بے مروت ہیں انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے ہی مجھے قتل کروایا ہے آپ واپس چلے جائیں آپ یہاں نہ آئے خبر ملی خط ملا سب کو جمع کیا ہمیں واپس جانا چاہیے مسلم میں नकील کے بھائی اور بیٹے وہ کھڑے ہو گئے آڑ بن گئے رکاوٹ بن گئے ہمارا چچا ہمارا والد فوت ہو گیا ہے اب ہم انتقام لیے بغیر نہیں جائیں گے ہم تو انتقام لے کے رہیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کی ہام ہام ملائی ان کے جذبات کی قدر کی یہ تاریخی حقائق ہیں اگر اسلام اور کفر کا مارکہ تھا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صرف مسلم بن عقیل کی وفات کی خبر سن کر واپس پلٹنے کا عزم کیوں کیا پھر چل پڑے پھر ابھی کوفہ سے تھوڑے فاصلے پر تھے تو کوفی فوج نے عمر بن سعد کی قیادت میں آ کے راستہ روکا اور کہ میں آپ کو کوفہ نہیں جانے دیں گے انتشار کا خطرہ ہے آپ کی وجہ سے انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے آپ اس انتشار کی فضا کو ختم کریں آپ محصور ہیں آپ گھرے ہوئے ہیں آپ کو اس انتشار کی فضا کو ختم کرنا ہوگا چنانچہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حالات دیکھے جو ان کی سوچ میں بھی نہیں تھے وہ کوئی انتشار پھیلانے نہیں جا رہے تھے فتنے فساد کی آپ کو بھڑکانا نہیں جا رہے تھے اس وقت جو انہوں نے اہل سنت اور روافظ کی کتب میں موجود ہے تین باتیں رکھیں ٹھیک ہے ان تین باتوں میں سے کسی ایک کو قبول کر لو یا مجھے واپس مدینہ جانے دو یا کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو جہاں پر میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوں گا یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو وہ میرے بارے میں جو فیصلہ کریں گے اب بتاؤ اگر اسلام اور کفر کا مارکا اور جنگ تھی اس کا کیا جواب دو گے یہ حقائق ہیں یہ حقائق ہیں لیکن وہ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد نے تو خوشی کا اظہار کیا اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے میں ابھی لکھ کے بھیجتا ہوں گورنر کو وہ ابھی منظوری دے دیں گے خوشی خوشی لکھ کے بھیجا عبید اللہ بن زیاد وہ جو گورنر تھا اس کے پاس جب یہ عمر بن سعد جو فوج کے کمانڈر تھے ان کا خط پہنچا تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے وہ بھی پہلے بڑا خوش ہوا کہ ابھی اور کیا چاہیے ہمیں تو یہی روکا گیا کہ یہاں خلفشار اور انتشار کو روکا جائے وہ تو رک گیا لیکن اس مجلس میں ایک بد باطن خبیص نفس شمر الجوشن بیٹھا ہوا تھا اس خبیس اور ملول نے عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ آپ ایسے نہ چھوڑیں آپ انہیں پہلے اپنی اطاعت پہ راضی کریں انہیں مجبور کریں آپ کو اپنے آپ کے حوالے کر دیں پھر آپ انہیں اپنی کسٹڈی میں لے کے, پھر آپ اسے یزید کے پاس بھیجیں ابھی یہ قابو میں آئے ہوئے بس اس کی اس خبیسانہ بات نے عبید اللہ بن زیاد پر برا اثر ڈالا اور پھر اس نے فوراً حکم بھیجا کے نہیں حسین رضی اللہ عنہ کو کہ پہلے وہ ہمیں ہمارے سپرد کر تو ساتھ میں تھوڑی دیر بات پیچھے عبید اللہ بن زیاد نے شمر الجوشن کو ہی نیا فوج کا کمانڈر بنا کے بھیجا کہ تم جا کر سختی سے اس معاملے کو کنٹرول کرو عمر بن سعد ان سے نرمی کر رہے ہیں اور یوں حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے شرط نہیں مانی اور یہ پیچھے نہیں ہٹے اور ادھر کوفیوں نے بھی دیکھا کہ شاید نہ ہو جائے جنہوں نے خط بھیجے تھے اور پھر یہ ہمارے سارے خطوط یہ حکومت کے ہاتھ نہ لگ جائیں اور ہمیں باقی سمجھ ہمارے خلاف کاروائی نہ کی جائے کچھ وہ جو وہ فوج جس میں سارے کوفی تھے کوئی شام سے نہیں آیا تھا فوجی اور کچھ ان خود کوفی عوام نے اس طرح یہ سارا فتنہ برپا کیا اور ساری خرابی پیدا کی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ایک غمناک سانیہ مہاراج وجود میں آ اور پھر اس کے بعد اب اس قصے کو بنیاد بنا کر آپ کو پتہ ہے کہ کیا گل کھلائے جاتے ہیں مبال گاہ مبال گاہ الگ ہے مبال گاہ کیا ہیں اللہ بوکھا پیاسا مارا گیا پانی تک نہیں دیا گیا حالانکہ ایک دو دن کا یہ مارکا تھا بات تھی اور پھر پروپیگنڈا کیا ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بقیہ فراد بچے تھے انہیں اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا کے کوفہ سے کربلا سے دمشق تک کا سفر کرایا گیا اور نوز باللہ آل رسول کی خواتین کو کنیز بنایا گیا اور ان کو پورا راستہ کوڑے مارے گئے اور دھکے دیتے اور مارتے اور بھوکا پیاسا ان کو دمشق میں لے جایا گیا یہ سارا جھوٹ اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ ان خواتین کو دمشق پہنچایا گیا اور جب یزید کے پاس یہ لوٹا پھوٹا خاندان پہنچا تو یزید نے جو الفاظ کہے اس نے کہا قبہ اللہ ابن مرجان اتا لو کانا بینہ و بینکم راہمون او قرابتن ما فعل حضابکم اللہ عبید اللہ بن زیاد کو تباہ و پرباد کرے اگر اس کے اور اعالی رسول تمہارے بیچ میں رشتہ داری اور قرابت ہوتی تو یہ کبھی بھی تمہارے, پاس تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا اور پھر کہا تم تو ارزا ان عرا اہل عراق بے قتل حسین میں اہل عراق عراق اور کف اور پورے علاقے جہاں سورج پر پا تھی ان کی اطاعت کو قبول کر لیتا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور شہادت یا قتل کے بغیر کیا کیا ان ظالموں نے اور پھر عزت اور احترام کے ساتھ ان کو اپنے علاقے میں رکھا کہا جب تک یہاں رہو رہو جب چاہو مدینہ عزت و احترام کے ساتھ بھجوا دیں گے اور پوری عزت اور احترام کے ساتھ اور پوری حفاظت کے ساتھ مدینہ بھیجوا دیا اور وہاں ان کے رہنے سہنے کا پورا انتظام کیا لیکن یہاں پروپیگنڈا کیا ہے کچھ اشارے کر دیے کنیزیں بنایا گیا بھوکھ پیاسا مارا گیا ننگی پیٹھوں پہ سوار کیا گیا ان کو راستے بھر کوڑے مارے گئے بھوکھ اور پیاسا لے جایا گیا اور اس سے بڑا جو پروپیگنڈا ہے وہ کیا ہے آج ہمارے بات سننی بھی اس کو اسلام اور کفر کا مارکہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ روافظ اس اسلام اور کفر کے مارکے کی بات میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حسین اکیلے حق پر تھے حق کے لیے لڑائی کر رہے تھے جبکہ کہ یزید اور اس کی فوجیں اور جو باقی سارے مسلمان تھے جس میں ہزاروں صحابہ اور تابعین تھے وہ سب نا زبرت بے غیرت بے حمیت ڈر پوک بنے بیٹھے رہے اور اسلام کو ڈوبتا ہوا دیکھتے رہے کفر کا غلبہ دیکھتے رہے یہی یہ کہنا چاہتے ہیں کیا مانتے ہو اس کو تسلیم کرتے ہوں اس کو جھوٹ اس قدر بولا گیا پروپیگنڈا اس قدر کیا گیا کہ سارے صحابہ تابین محدثوں کو بےغیرت اور بے حمیت اور ڈرپوک قرار دے دیا گیا و اگر اسلام اور کفر کا مارکا ہوتا تو یہ صحابہ یہ محدثین تابعین جو خود اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے تھے جن کے آبا نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں کبھی بھی یہ پیچھے نہ ہٹتے اس واقعے کی آڑ میں اب ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے صحابہ پر تبرو ایک ویسے پہلے سے اس واقعے سے پہلے سے ہی صحابہ پر ظلم کا الزام خلافت چھیننے کا الزام آل رسول پر ظلم کرنے کا الزام جو آپ یہ بکوا سات سنتے رہتے ہیں یہ الزام پہلے لگایا اس واقعہ کربلا کے بعد ان کی ان کو نعوذ باللہ ان کو یعنی اسلام دشمن قرار دے دیا تو صحابہ پر تبرو تبرا ویسے ہی تبرا کرتے ہیں لیکن اس اشرا محرم میں ان اشرے کی مجالس جن کو بڑی با برکت مجالس کہا جاتا ہے نا باللہ جو کفر اور شرک سے بھری ہوئی ہوتی ہیں جو صحابہ سے تبر سے بھری ہوئی ہوتی ہیں تبرا سے بھری ہوتی ہے صحابہ پر رقیق جملے کہتے ہیں گھٹیا جملے کہتے ہیں الزامات لگاتے ہیں جو سارے فتنے اور فساد کا ایک منبع ہے تو ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ شہادت کا غم بھی ہے اور برحق سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو مظلوم نہ مارا گیا وہ کوئی باغی نہیں تھے کوئی سرکش نہیں تھے اور آخر میں تو وہ جو انہوں نے ایک اقدام کیا تھا اس سے بھی انہوں نے پیچھے ہٹ گئے تو پھر ان پر ظلم کیا گیا یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں برحق ہیں اور وقتاً فوقتاً جب موقع ملتا ہے شہداء کا تذکرہ خیر کیا جا سکتا ہے لیکن غلوم اور اور کے بغیر اور پھر ان مجالس کی آڑ میں جو صحابہ پر تبرہ ہے تبر گالی گلوچ ہے یہ اصل افسوسناک بات ہے جو دردناک بات ہے جو موت مسلمہ کے لیے انتہائی غمناک بات ہے افسوسناک بات ہے اور یہی سارے فتنے اور فساد کی بات ہے اور جڑ ہے ان وافذ کا صحابہ پر تبرا کرنا گالی گلوچ دینا اور مسلمانوں اپنا عقیدہ سن لو جہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں و ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے وہ لو بغذ ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں مسلمانوں یہ تمہارا عقیدہ ہے یہ عقیدہ تم بھولتے جا رہے ہو بلایا جانا جایا جا رہا ہے یہ عقیدہ کچھ یہ روافظ کوشش کر رہے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگا کے اور کچھ تمہارے نام نیاد سنئے جن کو کچھ علم نہیں ہے وہ, وہ اس عقیدے کو فراموش کرانے پہ تلے ہوئے ہیں ان روافظ کی مجلسوں میں بیٹھ کے اپنے پروگراموں میں بلا کے ان کو اپنا بھائی کہہ کے جو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم اسے بغض رکھتے ہیں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اٹھائیں کتاب عقیدہ تحویہ <تصفح> وہاں مسلمانوں کے عقائد بھی آنے وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہمیں ان سے بغض ہے جہاں ان کی محبت ایمان ہے دین ہے احسان ہے وہ ان صحابہ کا بگز کفر ہے نفاق ہے اور تغیان ہے آج تمہیں ان کا یہ کفر نظر نہیں آتا ان کا یہ نفاق نظر نہیں آتا اور پھر یہ جو بدھات محرم میں یہ دین کو بگاڑنا اس شہادت کی آڑ میں اظہار غم کے لیے یہ بدھات یہ ماتم اور اس کی دسیو شکلیں یہ تازی اور ان کی پوجا یہ گھوڑوں کے جلوس اور ان کی پوجا اور پھر یہ خاکیں یہ ڈرامے اللہ اکبر العمان الحفیظ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادوی ان کا خاکہ اور ان کا پتلا آل رسول کی خواتین کے پتلے اور پھر ان پر ان, کی, ان, ان پر ظلم اور تشدد کی خاکے اور ڈرامے یہ ان کے ساتھ بے ادبی ہے گستاخی ہے اور اب تو اللہ کے رسول کے حسین کے خاکے بنائے جا رہے ہیں تمہارے پاکستان میں خاکے بنائے جا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ دین کو بگاڑنے کی کوشش اور سازش ہے ہمیں تکلیف اس سے ہے بات تھوڑی شروع کی لمبی ہو گئی وگرنا میں اس نقطے پہ بات کرنا چاہ رہا تھا یہ دین کو بگاڑنا ہے دین کو تبدیل کرنا ہے یہ کوئی دین نہیں ہے یہ ماتم یہ زنجیروں کا ماتم یہ آگ کا ماتم یہ سروں پہ مٹی ڈالنا یہ مرسی یہ نہ ہوا اسلام کے خلاف ہے کسی دھوکھے میں نہ ہو اسلام میں تو شہادتوں کی یادگار منانا ہی یادگار منانا ہی منع ہے یہ یادگاریں اسلام میں کبھی شہیدوں کی نہیں منائی گئیں نہ حمزہ کی نہ ستر صحابہ جو عہد کے شہید تھے نہ ستر قرا کی نہ رسول اللہ کی اور نہ ہی عمر کی نہ ہی عثمان کی نہ ہی علی کی صحابہ نے کسی کی شادتوں کا یادگار نہیں بنا ہے یہاں یادگار منانا تو دور کی بات ہے یہاں تو یہ بدعت اور شرکیات کا بازار گرم ہے جس کی اسلام سرے سے تعلیم ہی نہیں دیتا اور آخری بات ایک دو باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں ان کو زینشی کر لیں ان روافس کے متعلق جان لیں اس بات کو دو باتیں چلے میں دیتا ہوں ایک بات امام ابو ضرور راضی کی انہوں نے صحیح معنوں میں تعارف کرا دیا ان کا امام ابو ذور راضی نے کہا ادار من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل زندگی کون القرآن حقنس حقن ان دنا حقن القرآن الکتاب اب سننا ولجر ہو بہم بہلا ان نہ یہ مشہور قلین کا اسی عقید تعبیہ کی شرح میں درج ہے ذرا دل تھام کے سنیں اور ان روافظ کے نظریے سوچ کو جانے امام ابو ذرا کہتے ہیں اگر کسی شخص کو دیکھو کسی بھی صحابی پر تانا زنی کرتا ہے تنقید کرتا ہے تو جان لو یہ زندگی کہ جان لو یہ زندگی ہے کیوں اس لیے کہ قرآن ہماری ہاں حق ہے اللہ کے رسول حق ہیں اور قرآن رسول کی تعلیمات ہم تک ان صحابہ نے پہنچائی ہیں اور یہ رفام و رفا ظالم ان صحابہ پر جرا کر کے ان دین کے گواہوں پہ جرا کر کے اس کتاب و سنت جو ان صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس کو باطل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ جرا کے لائق یہی ہیں جو صحابہ پہ جرا کرتے ہیں اللہ نے ان کو عادل کا ہے جو ان پہ جرا کرتا ہے وہ خود جرا کے مستحق کے ان نے یہ دین دشمن لوگ ہیں اور تم ان کو محبان رسول سمجھتے ہو آشقان رسول سمجھتے ہو محبان عال بیس سمجھتے ہو ان کے رونے دیکھنے کو اس ڈرامہ بازی کو تم غم شادت حسین سمجھتے ہو یہ ان صحابہ پر تبرہ کر کے تمہارے دین کو باطل کرنا چاہتے ہیں اور اس سے عظیم بات امام نے کہی کہ وافظ تو یہود و نصارہ سے بدتر ہیں وہ کیسے یہودیوں سے پوچھو تمہاری امت میں سب سے افضل طبقہ کون ہے وہ کہتے ہیں اصحاب موسا عیسائیوں سے پوچھو تم میں سب سے افضل طبقہ کون ہے وہ کہتے ہیں اصحاب عیسا اور اگر روافض سے یہ پوچھو یہ نہ پوچھو افضل طبقہ کون ہے یہ پوچھو اگر یہ بتاؤ اس امت کا سب سے بدترین طبقہ کون ہے تو یہ ظالم لوگ کہتے ہیں صاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر کہنا تو دور کی بات ہے افضل کہنا تو دور کی بات ہے وہ خیر ہی نہیں مانتے ان کو بلکہ ان کو وہ اس امت کا سب سے بہترین طبقہ سمجھتے ہیں اور تم چلے ہو ان کو بھائی بھائی بنانا ان کو اسلام کا سرٹیفکیٹ دینے دین دشمن یہ بھی ہیں اور دین دشمن وہ بھی ہیں جو ان کو بھائی سمجھتے ہیں ان کو مسلمان سمجھتے ہیں اور پھر ان کو محبت رسول اور ایمان کا سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے بہت کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا ہوں دل بڑا دکھی ہے یہ دس دن جو گزرے ہیں بڑے دکھ سے گزرے ہیں یہ تو جو کچھ میں نے کہا بڑا کنٹرول کر کے کہا احوال ضرور کو سامنے رکھ کے کہا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ دین دشمن ہیں آپ کہیں گے دین دشمنی کیوں ہیں میں عام روافذ کی بات نہیں کر رہا یہ تو جائن ہیں یہ تو اسی فتنے کا شکار ہیں جس فتنے کا شکار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عام لوگ ہوئے تھے اصل جو یہ پیچھے جو اس بنیاد ہے اس گروہ کی اس مذہب کی وہ کیا ہے میں نے عرض کر دیا تھا عبداللہ بن سبا یہودی نے یہودیوں کو سے نکالا گیا اور ان کو اسلام دشمنی تھی اس اسلام دشمنی نکالنے کے لیے اس نے فتنہ برپا کیا تھا اور پھر ایرانیوں نے ساتھ دیا ایرانیوں سے ایران کی حکومت چھینی گئی تھی جو ان کی صد سالہ صدیوں کی حکومت تھی وہ اسلام نے اس پر اپنا جھنڈا لہرایا بھی اپنا دکھ تھا ان کو بھی اپنا دکھ تھا یہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے اسلام کے سیل روا کے سامنے اسلام کی قوت اور طاقت کے سامنے منافقت کا لبادا اوڑھا انہوں نے اور پھر اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیے دین کا انکار کر دیا وہ نہ تمہارے قرآن کو مانتے ہیں نہ تمہاری حدیث کو مانتے ہیں نہ صحابہ کرام کو مانتے ہیں بلکہ دین کو مسح کر کے رکھ دیا ہے ائمہ کو معصومین کہہ کے ان کے سر جو مرضیہ تھوپ دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا یہ انہوں نے کہا دین کا بیڑا گر کر کے رکھ دیا ہے ان کی سادشیوں کو سمجھو ان کی دشمنیوں کو سمجھو ان کے مکر و فریب کو سمجھو اور اپنے آپ کو محفوظ رکھو کتاب سنت کے ساتھ اپنا ایمان مضبوط رکھو صحابہ کی عظمت کو سمجھو اور اسلامی تعلیمات کو دین سمجھو محبت رسول یہ محبت آل رسول یا محبت اولیاء کے نام پر یہ بدعات کا رسومات کا اجراح یہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا یہ دیکھو یہ عقیدہ یہ بات یہ عمل کتاب السنت سے ہے یا نہیں ہے کسی کے پروپیگنڈے میں نہ آؤ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اقول اکو لیہذا وآخر دعوان الحمدللہ